مقصد کا نام المعاملات اور اس مقصد کی کتاب نمبر تین المزار اول یہ کتاب کھیتی باڑی کے بارے میں ہے اور زمین کو کرائے پہ دینے کے بارے میں ہے ٹھیکے پہ دینے کے بارے میں ہے اور اس میں تیسرا باب ہم پڑھ چکے تھے چوتھا باب بھی ہم شروع کر چکے تھے اور چوتھا باب اس بارے میں ہے کہ الارض تمنح نح کے زمین کرائے پہ دینے کی بجائے کسی کو اگر آپ بلا معاوضہ دے دیں تاکہ وہ کھیتی باڑی تاکہ وہ کھیتی باڑی کر سکے تو یہ کیسا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے کرائے پہ دینے کی اجازت ہے لیکن اگر آپ بلا معاوضہ دے دیں ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے بہت عمدہ بات ہے یہاں پہ اس باپ کی پہلی حدیث ہم پڑھ چکے تھے حدیث نمبر تیرہ سو ستائیس ون تھری ٹو سیون اور آج شروع کریں گے حدیث ون تھری ٹو ایٹ سو اٹھائیس قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا بھی اور امام مسلم کا بھی انعام قال روایت ہے امر بن دنار سے وہ کہتے ہیں امر بن دینار صحابی نہیں ہیں یہ نیچے کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ قلت الاؤس میں نے تاؤس سے کہا اور تاؤس کون ہے تاؤس من قیسان کا الیمانی میں نے ان سے کہا لو ترکت المحابرہ اگر آپ مخابرہ ترک کر دیں یعنی کہ کتنا ہی اچھا ہو اگر آپ مخابرہ ترک کر دیں اگر آپ مخابرہ ترک کر دیں تو بہت عمدہ بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن مخابرہ کہتے کس کو ہیں مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ زمین بٹائی پر دینا آپ کسی کو زمین دیتے ہیں جو اس کی پیداوار ہوگی وہ تقسیم ہوگی مالک میں اور اس شخص میں جو محنت کر رہا ہے جو حل چلا رہا ہے جو بیج بو رہا ہے تو اس کا نام کیا مخابرہ ان کے زمین کو اس بنیاد پہ دینا کہ جو پیداوار ہوگی وہ تقسیم ہوگی زمین کے مالک میں اور کاشتکار میں تو امر بن دینار کہتے ہیں میں نے تاؤ سے کہا کہ اگر آپ یہ کام تر کر دیں لو کا معنی اگر آپ کریں گے اگر کا لو کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک میں اگر کا اگر آپ اگر کا معنی کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی تلاش کرنا پڑے گا یعنی کہ اگر آپ تر ترکر دیں تو جواب کیا ہے جواب پھر معروف ہے کلام میں مذکور نہیں ہے لیکن ہر ایک کو سمجھ میں آ رہا ہے یعنی کہ اگر آپ مقابلہ تر کر دیں تو کتنی اچھی بات ہے کتنی عمدہ بات ہے کتنی اعلی بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لو کو کہیں کہ یہ تمنی کے معنی میں ہے کاش کے معنی میں کاش کیا آپ مقابرہ تر کر دیں اگر آپ کہیں گے لو کاش کے معنی میں ہے تو پھر جواب کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ کاش آپ مخابرہ تر کر دیں زمین کو اس بنیاد پہ کسی کے حوالے کرنا کہ وہ محنت کرے اور جو پیداوار ہوگی وہ تقسیم ہوگی یہ عمل آپ تر کر دیں فعین نہ کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ مسئلہ بیان کیا کرتے تھے کہ زمین کو ٹھیکے پہ نہیں دینا چاہیے زمین کو کرائے پہ نہیں دینا چاہیے مثال کے طور پہ رافع بن خدیج اور ان کے کئی ایک چچا تو عمر بن دنار تو سے کہہ رہے ہیں کہ کاش آپ محابرہ تر کر دیں کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ سات نے اس سے منع کیا ہے فعن ضمون انَََََََََََََ نبيّّ صلی اللّہ عليہ وسلم ال كيوں کیونکہ ان لوگوں کا یہ موقف ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے کیا کیا ہے منع کیا ہے محابرہ کی بنیاد پہ زمین آپ کسی کے حوالے کریں اس سے آپ نے منع کیا ہے اور محابرہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ زمین کسی کے حوالے کرنا اس بنیاد پہ کہ جو پیداوار ہوگی وہ تقسیم ہوگی ہے. نصف نصف یا ایک دو تہائی لے گا دوسرا ایک تہائی لے لے گا یا ایک آدمی جو ہے ایک چوتھائی لے گا دوسرا تین چوتھائی لے لے گا جو بھی طے ہو جائے قلعہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں تاؤس یعنی کہ جب عمر میں اندنار نے اپنی یہ بات کہی کس سے تاؤس سے دی. تو تاؤس نے کہا اے امرو اے امر امنی اوقیم و اگنیم بے شک میں ان کو دیتا ہوں کن کو لوگوں کو کیا دیتا ہوں زمین میں ان کو زمین دیتا ہوں وہ اگنیم اور میں ان کو مالدار بناتا ہوں کیا مطلب کہ زمین اگر میں ان کو دیتا ہوں اس بنیاد پہ کہ پیداوار تقسیم ہوگی تو میں کوئی ان کا نقصان تو نہیں کر رہا ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے ان کو بھی مال ملتا ہے مجھے بھی مال ملتا ہے بجائے اس کے کہ وہ بیٹھے رہیں گھر میں اور کوئی کام کاج نہ کریں کیونکہ ان کے پاس زمین نہیں ہے تو میں ان کو زمین دیتا ہوں ان کا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے تو تو اس کہتے ہیں اے امر اے عمر انی اویم بے شک میں ان کو دیتا ہوں واغنیہم اور میں ان کو مالدار بناتا ہوں وہ ان علم اور بے شک ان میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے یعنی ابن عباس یہ الفاظ کہتے ہوئے توس کس کو مراد لے رہے تھے عبداللہ ابن عباس جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ ان میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے تو سے مراد کون تھے عبداللہ ابن عباس کن میں سے سب زیادہ علم رکھنے والے ان میں سے جن کی رائے یہ ہے کہ زمین مخابرہ محابرہ کے طور پہ نہیں دینی چاہیے جو کہتے ہیں کہ زمین اس بنیاد پہ نہیں دینی چاہیے کہ اس کی پیداوار زمین کے مالک اور کاشکار میں کیا ہوگی تقسیم ہوگی کہتے ہیں وہ أعلم انََ عالم اخبرانی ان میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں انہوں نے مجھے بتایا یعنی وہ مراد لیتے تھے عبداللہ بن عباس انہوں نے کیا بتایا انَََََََََََََ نبى صلیہ صل وسلم لم کہ نبی علیہ صلاحت نے اس سے منع نہیں کیا اس سے منع نہیں کیا, کیا ولا کن قالا لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ ایم نہ کم اخاہو خیر الحمد علیہ خرجن معلومہ ان جو ہے یہ مسلیہ ہے تم میں سے کسی کا اپنے بائی کو دینا کیا دینا ان کے زمین تم میں سے کسی کا اپنے بائی کو زمین بلا معاوضہ دینا خیر اللہ یہ اس کے لیے بہتر ہے من خد علی خرجن معلومہ کہ وہ اس پہ متعین یا مقررہ اجرت لے عبداللہ ببن عباس کہنا چاہتے ہیں تاؤس کہنا چاہتے ہیں کہ عبدالبن عباس نے وضاحت کی تھی کہ نبی اسلام نے اسے منع نہیں کیا البتہ آپ نے ترغیب دی تھی کیا ترغیب یہ دی تھی کہ زمین کو بغیر معاوضے کے کسی کے حوالے کر دینا ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے یہ بہتر ہے کرایہ لینے سے ٹھیکہ لینے سے صحیح. یعنی کہ تو اس کہنا چاہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو منع آپ نے کیا تھا وہ حرمت کے لیے نہیں تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ زمین مقابلہ کی بنیاد پہ دینا حرام ہے اس کا مطلب تھا ترغیب کہ آپ نے جو منع کیا وہ تنظیم کے لیے ہے یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ تم یہ کام نہ کرو زمین مقابرے کی بنیاد پہ نہ دو یہ بہتر ہے تو کیا کرو پھر فری میں کسی کو دے دو بلا معاوضہ دے دو عدل و ثواب کی امید رکھو لیکن یہی الفاظ بتا رہے ہیں کہ مخابرہ کی بنیاد پہ زمین دینا جائز ہے بہتر نہیں ہے وہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کوئی بھی کام آپ کسی مسلمان کا فری میں کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے ایک ڈاکٹر اگر مریضوں کا علاج فری میں کرے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ پیسے لے کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا کام فری میں کرے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کے اوپر کیا لے معاوضہ لے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن کیا معافضہ لینا جائز ہے جی ہاں جائز ہے اور اس کی وعد دلیل یہ بھی ہے کہ خود نبی علیہ اسات اسلام نے خیبر کے یہودیوں کو اپنی زمین دی مسلمانوں کی زمین ان کے حوالے کی اس بنیاد پہ کہ پیداوار تقسیم ہوگی نصف نصف ہوگی البتہ آپ نے ترغیب دی ہے کہ آپ کے بلا معاوضہ دیں یعنی کہ آپ نے پیداوار کی بنیاد پہ پیداوار کی تقسیم کی بنیاد پہ زمین دینے سے منع کیا ہے لیکن یہ ممانت کیا ہے حرمت کے لیے نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام حرام ہے بلکہ آپ کہنا چاہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ تم ایسا نہ کرو اچھا ایک وجہ یہ ہے منع کرنے کی اور دوسری منع کرنے کی وضاحت علماء اکرام نے یوں کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا اس بات سے کہ آپ کسی کو زمین کرائے پہ دیں ٹھیکے پہ دیں اور طے یہ ہو کہ اس زمین کا یہ والا جو حصہ ہے اس کی پیداوار میں لوں گا میں نے تم کرو گے لیکن چونکہ میں مالک ہوں تو اس زمین کا جو ادھر والا حصہ دائیں سائڈ والا اس کی پیداوار میری ہوگی جو بائیں سائڈ والا حصہ اس کی پیداوار تمہاری ہوگی زمین کا وہ حصہ جو نہر کے قریب ہے اس کی پیداوار میری ہوگی جو نہر کے قریب نہیں ہے اس کی پیداوار تمہاری ہوگی یہ وہ چیز ہے جس سے آپ جس سے آپ نے سختی سے روکا ہے کیونکہ اس میں کیا غلر ہے اس میں اندیشہ ہے کہ اس کو نقصان ہوگا یا آپ کو نقصان ہو جائے گا یا اس کو نقصان ہو جائے گا تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس بنیاد پہ زمین دیں کہ زمین کا جو فلان ٹکڑا ہے اس کی پیداوار میری اور جو فلان ٹکڑا ہے اس کی پیداوار تمہاری البتہ یہ ٹھیک ہے کہ زمین کی جو مجموعی پیداوار ہوگی ٹوٹل پیداوار ہوگی اس کا آدھا حصہ میرا آدھا تمہارا یا ایک تہائی میرا دو تہائی تمہارے یا دو تہائی میرے ایک تہائی تمہارا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہرال اس عدیث پتا چلا کہ شریعت نے ترغیب دی ہے کہ زمین کیسے دی جائے لوگوں کو بلا معاوضہ دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ اچھا ہے اس کے بعد باب نمبر پانچ باب اجرت العزیز مزدور کی مزدوری یعنی کہ مزدور کی مزدوری اسے دینا مزدور کو اس کی اجرت دینا اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر تیرہ سو انتیس ون تھری ٹو نائن اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام بخاری عن ابی ہو رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال روایت ہے جناب ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا قال اللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلاثۃن تین طرح کے لوگ ہیں انا ہم یوم القیامہ میں قیامت کے دن ان کے مدے مقابل ہوں گا کون کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت تین طرح کے لوگ ہیں میں ان کے مد مقابل ہوں گا رد الآقاب ثم غدر ایک وہ آدمی جس نے میرے ساتھ عہد دیا میرے ساتھ دیا کیا مطلب ان کے میرا نام لے کر عہد دیا وعدہ کیا کسی کے ساتھ معاہدہ کیا میرے نام پہ میرا نام استعمال کرتے ہوئے میری قسم دیتے ہوئے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا اللہ کی قسم میں یوں کروں گا یا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا تو فرمایا ردر الآطابی پہلے نمبر پہ وہ آدمی جس نے میرے ساتھ کیا دیا میرے ذریعے کیا دیا عہد دیا سم مغدرا پھر عہد کو توڑ ڈالا پھر عہد کی خلاف کی معاہدے کو توڑ ڈالا معاہدے کی پاسداری نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نام کی حرمت کا خیال نہیں رکھا اللہ تعالیٰ کے نام کے تقدس کا خیال نہیں رکھا تو فرماتے ہیں اس آدمی کے مد مقابل روزے قیامت میں ہوں گا یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت حدیث کسی ہے ور حدیث کسی کسے کہتے ہیں جس حدیث میں خود اللہ رب العزت بندوں سے مخاطب ہوں ورنہ عام طور پہ احادیث میں بندوں سے مخاطب کون ہوتا ہے نبی علی سات اسلام اگرچہ جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکس کسی میں دوسری عادیش کے مقابلے میں فرق ہے کہ جیسے کسی میں خود اللہ تعالی مخاطب ہوتے ہیں باہر فعقل اور ایک وہ آدمی جس نے کسی آزاد مرد کو بیچ دیا اور اس اور اس کی قیمت کھا گیا آزاد آدمی ہے اس کو غلام بنا کے بیچ ڈالا زبردستی اور اس کی مشہور و معروف مثال صحابہ کے نام میں سے کون ہے زید بن ہارسا زید بن ہارسہ جن کو نبی علی سات اسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا یہ کس کے غلام تھے ام المؤمنین خدیجہ کے اور جناب خدیجہ کے ذریعے کیسے پہنچے تھے بنیادی طور پہ یہ آزاد تھے کسی نے ان کو پکڑ کے غلام کے طور پہ بیچ ڈالا یہ بکتے بکتے ام ممنی خدیجہ کے پاس پہنچ گئے اور ان کے ذریعے نبی السلام تک پہنچ گئے تو بہر آغاز کہاں سے ہوا کہ آزاد مرد تھے بلا وجہ انہیں غلام بنا لیا گیا تو یہ بہت بڑا جرم ہے اس کی ایک اور مثال بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا کوئی غلام ہے آپ اس کو آزاد کر دیتے ہیں لیکن پھر آپ مکر جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں جی میں نے آزاد نہیں کیا اسے غلام کے طور پہ استعمال کرتے ہیں یا اس کو بیچ ڈالتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے ورد الباح الفاق اور ایک وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کھا گیا تو یہ وہ مجرم ہوگا جس نے جان بوجھ کے کیا ایسا کیا کسن ایسا کیا ورد عرن استا اجرا عجیراً فستو فا منہ ولم یوقی اجرا اور ایک وہ آدمی جس نے کسی مزدور سے اجرت لی مزدوری لی وردعن اور ایک آدمی استا اجرا جس نے مزدوری لی عجیراً کسی مزدور سے اسے کام لیا محنت لی پھسو فا منہ تو اس سے پوری پوری مزدوری لی اسے پوری پوری مزدوری لی ولم یوقی اجرا اور اس کو اس کی اجرت ادا نہیں کی تو یہ بھی بہت بڑا مجرم ہے صبح سے لے کے شام تک آپ نے ایک آدمی سے کام لیا اور پھر آپ اسے اجرت نہیں دیتے اسے مزدوری نہیں دیتے تو یہ بھی بہت بڑا کیا ہے جرم ہے بہت بڑا کیا ہے گناہ ہے تو یہ تین آدمی ایسے ہیں جن کے مد مقابل کون ہوں گے اللہ رب العزت ہوں گے جس کے مد مقابل اللہ رب العزت ہوں گے تو کیا وہ کامیاب ہو سکے گا وہ تو تباہ و برباد ہو گیا وہ تو ہلاک ہو گیا اس لیے مزدوروں کے اوپر ملازمین کے اوپر ظلم کرنے سے باز رہنا چاہیے اور ایسی اللہ کا نام لے کے آپ کسی کے ساتھ وعدہ کریں معاہدہ کریں عہد کریں پھر آپ اس سے مکر جائیں عہد کو توڑ ڈالیں اس سے بھی باز رہیں آپ یہ روایت دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کے میں مقابل ہوں گا اس کے بعد باب نمبر 6 باب اصب الفلی فحل کس کو کہتے ہیں سانڈ کو مثال کے طور پہ جو نر اونٹ ہے وہ فحل ہے جو مذکر اونٹ ہے ایسے ہی جو بکرا ہے وہ کیا عربی میں اس کو کہیں گے فحل جو بیل ہے اس کو کیا کہیں گے فحل مونس کو نہیں کہیں گے مادہ کو نہیں کہیں گے تو فحال کا لفظ جانور کے اوپر بولا جاتا ہے تو آسم کس کو کہتے ہیں آسب جو ہے یہ سانڈ جانور کے پانی کو کہتے ہیں اس کی منی اس کا نطفہ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نر مذکر جانور کو مونس کے اوپر چڑھانا اس کے اوپر چھوڑنا یہ بھی اس کا معنی ہے تو بہرحال یہاں پہ باب کیا باب اسب الفلی سان چھوڑنے کا معاوضہ لینا سان چھوڑنے کا معاوضہ لینا اس کے بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر تیرہ سو تیس تھری تھری اس حدیث کو روایت کرنے والے امام امام بخاری ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے قال وہ کہتے ہیں نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اسب الفہلی کہ نبی علیہ السلاۃُ السلام نے منع کیا ہے سانڈ چھوڑنے کا معاوضہ لینے سے اس سے کیوں منع کیا علماء کے نام نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں ایک وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ اگر آپ معاوضہ لیتے ہیں بیہ کے طور پہ کس کے طور پہ بہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے سان جانور کا پانی بیچا ہے مجھے. اس کی بہ کی آپ نے تو یہ غلط بہ ہے کیوں کیونکہ سان کا جو پانی ہے اسے بیچنا یہ درست نہیں ہے اور اس میں غرر بھی ہے کیا معلوم کہ کس قدر پانی مونس جانور کی شرمگاہ میں داخل ہوا ہے نامعلوم چیز ہے اور پھر اس سے حمل ٹھہرے گا کہ نہیں ٹھہرے گا یہ بھی پتہ نہیں ہے اور اگر آپ معاوضہ لیتے ہیں اجرت کے طور پہ کرائے کے طور پہ کہ جانور آپ نے اپنا مذکر جانور اپنا نر جانور آپ نے مونس جانور کے اوپر چھوڑا مادہ جانور کے اوپر چھوڑا تو یہ اجرت لینا بھی درست نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بھی کوئی تحدید نہیں ہے تو علماء کلام نے یہ اور دیگر کئی اسباب بیان کیے ہیں بر ال اسباب کچھ بھی ہوں نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے تو اس لیے یہ معاوضہ لینا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اب یہاں پہ لوگ کہیں گے کہ جس کا وہ جانور ہے ساٹھ جانور تو وہ کہاں جائے سان جانور کو پالنا چارہ ڈالنا اسے خوراک دینا تو وہ کہاں سے سب کچھ خرچہ پورا کرے گا اس کا کیا قصور ہے تو اس بارے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام ترمدی روایت کرتے ہیں اور ترمدی شیخ میں اس کا نمبر ہے ون ٹو سیون فور اور اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ جناب انس بن مالک سے روایت ہے کہ کلاب قبیلے کے ایک آدمی نے سوال کیا نبی علیہ السلاط اسلام سے سان چھوڑنے کا معاوضہ لینے کے بارے میں تو آپ نے اسے اس سے روک دیا منع کر دیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سانڈ چھوڑتے ہیں تو لوگ ہماری عزت افزائی کے طور پہ ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیتی ہیں تو آپ نے اس کی رخصت دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی آدمی خود سے کچھ دے دے کوئی ہدیہ دے دے کوئی چیز دے دے تو وہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ سانڈ جانور چھوڑتے ہوئے اس کی اجرت طے کریں اس کا معاوضہ طے کریں اس سے بچے اس سے منع کیا ہے کس نے نبی علیہ السلاط والسلام نے اب ہم پڑھیں گے ساتواں باب باب کیا ہے لا یمنا فضل الما زید پانی سے منع نہ کیا جائے زید پانی سے لوگوں کو منع نہ کیا جائے زید پانی سے لوگوں کو, نہ سے لوگوں کو روکا نہ جائے حدیث نمبر تیرہ سو اکتیس ون تھری تھری ون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لی به فضل الکلا جناب اب حریرا سرویت ہے بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنا فضل الماء تم منع نہ کرو فضل الما زید پانی سے کس سے منع نہ کرو زید پانی سے منع نہ کرو لی بہی فضل ب تاکہ تم اس کے ساتھ منع کرو زید گاز سے یعنی کہ زید پانی سے اس لیے روکنا لوگوں کو تاکہ زید گاس سے وہ دور رہیں زائد گاس آپ کے قبضے میں رہے تو یہ درست نہیں ہے اس کی کئی شکلیں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ کہیں پہ کوئی زید اور فالتو پانی ہے آپ کی ضرورت سے زائد ہے آپ کی حاجت سے زائد آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو اس سے اس لیے روکتے ہیں کہ یہ اپنے جانور لے کر نہیں آئیں گے تو وہ گھاس جو اس علاقے میں ہوگا جو پانی کے ارد گرد ہے اس کے اوپر میرا قبضہ رہے گا اور اگر میں ان کو پانی پینے کی اجازت دوں گا پانی پلانے کی اجازت دوں گا تو پھر ان کے جانور گھاس بھی کھا لیں گے تو آپ زائد گھاس کے اوپر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے زید پانی سے روکتے ہیں تو یہ درست نہیں, نہیں, نہیں ہے فرمایا لا تم لو فضل تم زید پانی سے نہ روکو اور یہاں پہ آپ غور کریں ممنوع کیا ہے زید پانی سے لوگوں کو روک دینا زید پانی لوگوں کو نہ لینے دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ پانی جس کے آپ محتاط ہیں اس سے آپ لوگوں کو روک سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ پانی مجھے ضرورت ہے یہ میں مجھے اس کی حاجت ہے لیکن وہ پانی جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے جس کی آپ کو حاجت نہیں ہے اس سے آپ لوگوں کو نہ روکیں اس لیے کہ آپ کا گاس بچ جائے اس اس لیے کہ گاس پہ آپ کا قبضہ رہے یہاں پہ علماء کے نام نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر پانی کسی کی ذاتی زمین میں ہے اور پا... نکلنے والے کنویں کومے... وہ نکلنے والے پانی کا کنواں جو ہے اس کا وہ مالک ہے اور اس کی اپنی زمین میں ہے تو پھر وہ اس سے روک سکتا ہے وہ اس کا پانی بیچ سکتا ہے اس کا پانی بیچ سکتا ہے لیکن وہ پانی مثال کے طور پہ آپ کے قریب سے کوئی ندی گزر رہی ہے کوئی برساتی نالا گزر رہا ہے بارشوں کا پانی ہے آپ کی زمین کا پانی نہیں ہے یا پانی کہیں جمع ہوا ہے تالاب کی شکل اختیار کر گیا بارش کا پانی ہے اور آپ لوگوں کو اس لیے اس سے روکتے ہیں تاکہ گھاس کے اوپر آپ کا قبضہ برقرار رہے تو یہ جائز نہیں ہے لیکن وہ پانی جو آپ کی زمین کے کنویں سے نکلا ہے اس سے اگر کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے بیچنا چاہے اس کو بیچ سکتا ہے ایسے ہی اگر کسی نے ٹیوب ویل لگایا ہوا اپنی زمین میں یعنی کہ جس کے اوپر پٹرول خرچ آتا ہے ڈیزل خرچ آتا ہے یا بجلی خرچ آتی ہے تو وہ پانی جو ہے اس کا وہ مالک ہے اس کے اپنی زمین سے نکلا ہے اس سے اگر وہ لوگوں کو منع کرنا چاہیے اور بیچنا چاہیے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. نہیں ہے اس کے بعد کتاب کے مولف کہتے ہیں فی روا تل مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے فقل الماعی کلا زید پانی اس لیے نہ بیچا جائے تاکہ اس کے ساتھ گھاس کو بیچا جا سکے اس کی وضاحت کیا ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ چراگاہیں جو کسی کی ملکیت نہیں ہیں جی. ان کا چارہ ان کا گاس سب کے لیے لیکن آپ کیا کرتے ہیں آپ پانی روک لیتے ہیں ادھر تک, نہیں. ادھر تک پانی پہنچنے نہیں دیتے جی. تاکہ گاس نہ اگے اور لوگ جو ہیں وہ آپ آپ سے گھاس خریدے تو مسلم کی رویت میں کیا لا یبا افت الما زید پانی بیچا نہ جائے تاکہ اس کے ساتھ کیا بیچی جائے گھاس یعنی کہ آپ زید پانی بیچ رہے ہیں حالانکہ وہ زید پانی ہے اور آپ بیچتے ہی ہیں تاکہ یہ پانی اس چراگاہ تک نہ پہنچ سکے بیچیں گے تو پھر نہیں پہنچ سکے گا اگر فری میں جانے دیں گے تو پہنچے گا پھر گھاس اگے گی لوگ ادھر سے گھاس لیں گے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ پانی ادھر نہ جائے سرکاری یعنی کہ اس چراگاہ میں جو کسی کی ملکیت نہیں ہے جو مشترکہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ پانی نہ جائے تاکہ لوگ گھاس مجھ سے خریدیں چارہ مجھ سے خریدیں تو اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے حدیث نمبر تیرہ سو بتیس ون تھری تھری ٹو میم اس عدیز کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام مسلم ان جابر بن عبد اللہ روایت جناب جابر بن عبداللہ انصاری ردی اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بی فضل اللماعی کہ نبی علی الط وسلام نے فالتو پانی کی زید پانی کی سے منع کیا ہے روکا ہے اس کے بعد ہے باب نمبر آٹھ باب سکر الانحال نہریں بند کر دینا یہ باب کس کے بارے میں نہریں بند کر دینے کے بارے میں حدیث نمبر تیرہ سو تینتیس ون تھری تھری قوف اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں امام مسلم بھی ہیں ان عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما روایت ہے جنابی عبداللہ بن زبیر بن عوام القرشی الاسدی سے عبداللہ بن زبیر کے والد زبیر بھی کیا ہیں صحابی ہیں بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان دس صحابہ کے میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ایک ہی جگہ پہ جنت کی خوشخبری سنائی گئی زبیر بن عوام اور یہ نبی علی صنع کی پھپھو کے بیٹے بھی ہیں کون زبیر زبیر آپ کی پپھو کے بیٹے بھی ہیں تو روایت کر رہے ہیں زبیر کے بیٹے عبداللہ اور وہ بھی صحابی ہیں عبد بن زبیر یہ جب صحابہ کے نام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آئے تھے تو مدینہ میں مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والے پہلے بچے تھے کون عبد بن زبیر اور ان کی والدہ کون ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی یعنی کہ آپ دیکھیں عبداللہ بن زبیر کے والد صحابی ہیں زبیر جی. اور ان کی والدہ صحابیہ ہیں اسما اور ان کے نانا عدیم صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی خالہ کون ہے ام ممن عائشہ جی. یہ ہیں عبداللہ بن زبیر اور یہ نو سال تک خلیفہ بھی رہے ہیں نو سال تک خلیفہ بھی رہے ہیں اگرچہ ان کی خلافت پوری دنیا میں نافذ نہیں ہو سکی پوری اسلامی دنیا میں کیونکہ شام کا علاقہ ان کی خلافت اور ان کی کنٹرول سے باہر رہا ہے لیکن باقی علاقوں میں ان کی خلافت رہی ہے پھر کوئی ایسی لڑائیاں اور غلط فہمیاں شروع ہو گئیں جن کی وجہ سے ان کی خلافت محدود ہوتی چلی گئی حتیٰ کہ ان کو مقام شہید کر دیا گیا تو نو سال یہ خلیفہ رہے ہیں تو یہ ہے عبداللہ بن زبیر بن عوام تو ان سے روایت ہے کہ اللہ انصاری کے انصاریوں میں سے ایک آدمی نے خاص مز زبیر اس نے جھگڑا کیا کس سے زبیر سے یعنی کہ عبداللہ بن زبیر کہہ رہے میرے والد صاحب سے گویا کہ تو اس نے جھگڑا کیا زبیر بن عوام سے ان دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کے پاس نبی علی اسلات اسلام کے پاس اپنا ان کے کیس لے کر آئے وہاں پہ آکے کے جھگڑا کیا فی شراج الحراتی راتی ہررا کی را کے نالے کے بارے میں شراج کس کو کہتے ہیں شراج کہیں گے آپ اس ندی کو اس نالے کو جس سے پانی بہتا ہے اور الحرا اس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں ہررا اس پتھریلی زمین کو کہتے ہیں جو ایسے ہو جیسے لاوا پھٹا ہوتا ہے جس میں کالے کالے پتھر ہوں نوک دار جن پہ چلنا مشکل ہو اور مدینہ میں دو بڑے حرے تھے ایک مشرقی ہررا ایک مغربی ہرا الحر شرقی یا الحرہ مغربی بلکہ ایک تیسرا ہررا بھی تھا لیکن وہ ہررا شرکیہ ہررا غربیہ کی طرح زیادہ وسیع نہیں تھا وہ بھی کافی وسیع تھا لیکن اتنا نہیں تھا اور وہ کس جانب تھا وہ مدینہ کے قبلہ والی جانب مدینہ کے قبلہ والی جانب مدینہ کا وہ علاقہ جو مکہ کی طرف ہے مدینہ کا وہ علاقہ جو بشدِ کبا کی طرف ہے تو ادھر بھی ہر را تھا لیکن زیادہ وسیع و علیز ہرے یہ تھے مشرقی اور مغربی تو اس حرے میں یہ برساتی نالا تھا تو اس کے بارے میں انصاری نے زبیر رضی العلوم سے جھگڑا کیا نبی نبی علیہ حسرات اسلام کے پاس التی یسکون نبی النخلا شراط چونکہ جمع کا لفظ ہے یعنی کہ وہ بہنے والی ندیاں جن کے ساتھ وہ پانی پلایا کرتے تھے نخلا کھجوروں کے باغات کو ان ندیوں کے بارے میں ان نالوں کے بارے میں جھگڑا ہوا فقال ال تو انصاری نے کہا سرو سر پانی کو چھوڑ دو سر رے چھوڑ دو کس کو پانی کو یمرو وہ گزرتا رہے یعنی کہ آپ پانی کو روک لیتے ہیں میری طرف نہیں آنے دیتے کیوں تاکہ آپ کی زمین میں ہی پانی جاتا رہے زبردی الن پانی کو روکتے تھے شروع میں کیونکہ ان کی زمین اوپر تھی ان کی جناب زبیر کی اگر وہ پانی کو نہ روکیں تو پانی ان کی زمین میں چڑھتا نہیں تھا تو پانی کو آگے جانے سے روک دیتے تھے تاکہ اچھی طرح ان کی ان کی زمین میں پانی آ جائے اور ان کے کھجوروں کے درخت جو ہیں وہ سراب ہو جائیں اس کے بعد جا کے پانی چھوڑتے تھے اور انصاری چاہتے تھے کہ پانی بند ہی نہ کریں پانی بند نہ کریں, نہ کریں پانی روان رہے جاری رہے ان کی زمین میں جو آ سکتا ہے آ جائے باقی میری زمین میں آئے تو انصاری نے کہا سر ہلما پانی کو چھوڑ دو یہ مر رو وہ گزرتا رہے فبا علیہ عبداللہ بن زبیر زبیر بن عوام نے انکار کیا انہوں نے اس کے سامنے انکار کر دیا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کیونکہ میری زمین اوپر ہے اس میں پانی چڑھتا نہیں ہے مجھے میرا پانی روکنا مجبوری ہے فختسم عند نبی تو وہ دونوں ان دونوں نے باہم جھگڑا کیا کس کے پاس نبی, نبی علی اللہ اسلام کے پاس ان یعنی کے اپنا جھگڑا لے کر اپنا مقدمہ لے کر وہ پہنچ گئے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے پاس فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی زبیری تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے است یا زبیر اے زبیر تم پانی پلاؤ کس کو اپنی زمین کو سم عرسل پھر پانی کو چھوڑ دو اپنے پڑوسی کی جانب یعنی اس کو جانے دو جی. اچھا انصاری کی خواہش کیا تھی جی. ہو کیا رہا تھا اور فیصلہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا انصاری کی خواہش تھی کہ زبیر پانی بالکل نہ بند کریں بالکل نہ روکیں جی. اور زبیر کیا کرتے تھے وہ پانی اچھی طرح روک لیتے تھے تاکہ ان کی زمین میں پانی اچھی طرح پہنچ جائے نبی علیہ السلام نے درمیان کی لاش تیار کی آپ نے کیا کہا کہ زبیر تم پانی پلاؤ اور پھر پانی پڑوسی کے لیے چھوڑ دیا کرو یعنی کہ تھوڑا بہت پلا لو تھوڑا بہت پلا لو اور پھر جلدی سے پانی چھوڑ دیا کرو تاکہ تمہارے پڑوسی تک بھی پانی پہنچے فغالی بل انصاری لیکن انصاری جو ہے وہ ناراد ہو گئے انصاری صاحب بھی کیا ہو گئے ناراض ہو گئے غصے میں آ گئے فقارا تو کہنے لگے انکان کا نام متک اس لیے کہ آپ کی پھپھو کا بیٹا تھا یعنی کہ آپ نے اس لیے زبیر سے کہا ہے کہ تم پانی پلا لو اور بعد میں چھوڑ دینا چونکہ وہ آپ کی پھوپھو کا بیٹا اس لیے آپ نے اس کے حق میں یہ بات کہی ہے پھو, پھو کا نام کیا تھا صفیہ صفیہ بنت عبد المطلب اب یہ الفاظ مناسب نہیں تھے نبی علی صاحب اسلام نبی ہیں اور آپ کی ایک عزت ہے آپ کا ایک احترام ہے آپ کا ایک مقام ہے تو اس لحاظ یہ الفاظ غیر مناسب تھے فتل الجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علی سب کا چہرہ کیا ہو گیا تبدیل ہو گیا آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا یہاں پہ امام نبوی رحمہ اللہ کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں ایسا کلام کسی بھی انسان سے صادر ہو ایسی گفتگو کوئی بھی انسان کرے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس پہ مرتد والا حکم لگے گا لیکن نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو کچھ نہیں کہا ان کو چھوڑ دیا کیونکہ آغاز اسلام میں آپ ایسی باتیں برداشت کرتے تھے اور صبر کیا کرتے تھے اور کچھ کہا نہیں کرتے تھے تو یہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ الفاظ بظاہر کفری الفاظ ہیں بظاہر کیسے الفاظ ہیں کفریہ جن الفاظ کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کی توہین پہ مبنی الفاظ کہنا ایسا ہی ہے لیکن کیا ہم یہاں پہ ان کو کافر یا مرتد کہیں گے کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ منافق تھے مسلمان تھے ہی نہیں اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا اور دیگر علماء کرام کا خیال اور رائے یہ ہے کہ یہ سچے مسلمان تھے لیکن اس موقع پہ غصے میں آ گئے تو غصے کی حالت میں الفاظ کہہ بیٹھے اور انسان غصے کی حالت میں کئی دفعہ ان کو ہوش کھو بیٹھتا ہے تو اس لیے آپ علی اسلام نے اسے مرتد یا کافر قرار نہیں دیا اور اسی لیے علماء کرام کہا کرتے ہیں کہ کافر اور کفر میں فرق رکھو کافر میں اور کفر میں فرق رکھو کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا منطق ہوئی تم کہتے ہو جی بندے نے کفر کیا لیکن بندہ کافر نہیں یہ کیا ہوا تو یہاں پہ دیکھ لیجئے جو کچھ کہا گیا وہ کفریہ ہے لیکن بندہ کافر نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک آدمی صحرا میں ہے اپنی اونٹنی پہ جا رہا ہے اونٹنی گم ہو جاتی ہے بھاگ جاتی ہے اب وہ تلاش کرتا ہے نہیں ملتی وسی اور صحرا ہے ریت ہی ریت ہے جنگل ہی جنگل ہے اب وہاں پہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے اونٹنی ملے گی تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں ورنہ میں گیا مر جاؤں گا اونٹنی کو تلاش کرتا ہے نہیں ملتی مایوس ہو کے لیٹ جاتا ہے ایک درخت کے نیچے اور جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے اونٹنی پاس ہی کھڑی ہے اور وہ خوشی انتہا میں یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ تو واقعی میرا بندہ ہے اور میں واقعی تیرا رب ہوں اللہ کو بندہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے کیا یہ الفاظ کفریہ نہیں ہے یقینا کفریہ ہیں لیکن بندے کو آپ نے کافر قرار نہیں دیا کیوں خوشی کی انتہا کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے ہیں اس نے اس کا قصد یا ارادہ نہیں کیا تو اس لیے ایسے اگر نشے کی عادت میں شراب پی لیتا ہے اور شراب کی حالت میں وہ کوئی ایسے الفاظ کہہ بیٹھتا ہے یا بیگم کو طلاق, طلاق کہہ دیتا ہے تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی نہیں ہوگی کیا ان الفاظ کی وجہ سے جو اس نے شراب کی حالت میں کہے ہیں جو کفریا ہے اس کو کافر قرار دیں گے نہیں کافر نہیں قرار دیں گے البتہ شراب پینے کے جرم میں اس کو سزا ملے گی تو اس لیے یہ انصاری چونکہ شدید غصے میں آ گئے ہیں شاید یہ وجہ ہے یہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے بہرحال ان کو یہاں پہ کافر قرار نہیں, دی نہیں دیا, دیا گیا کالا پھر آپ نے کہا اس زبیرو اے زبیر پانی پلاؤ کس کو اپنی کھجوروں کے باغ کو کھجوروں کے رشتوں کو ثم حبس الماء پھر پانی کو روک لو حرج جی یادری یہاں تک کہ وہ کہاں پہنچ جائے یعنی کہ جدر کا میں نے آپ ایک دیوار بھی کر سکتے ہیں دیوار تک پہنچ جائے مراد کیا ہوگا کہ کھجور کے درف کے ارد گرد جو چھوٹی سی وہ دیوار سی مٹی کی بنائی گئی ہوتی ہے تاکہ پانی اندر جمع رہے باہر نہ نکلے جی ہاں بارڈر کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو برل یہ مراد ہے تو آپ نے کہا زبیر تم پانی پلاؤ پھر پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اس دیوار تک یا آپ کہہ سکتے ہیں کھجوروں کے درختوں کی جڑ تک پہنچ جائے اچھا اب آپ نے جو فیصلہ دیا وہ پہلے کے مقابلے میں کیا ہے سخت ہے پہلے آپ نے خیال رکھا تھا انصاری کا اور دوسری بار آپ نے یہ کہا کہ پانی اچھی طرح تم پلاؤ اس کے بعد ان کے پانی کو چھوڑنا ہے تو یہاں پہ علماء کلام نے یہ وضاحت کی ہے کہ پہلے جو کچھ آپ نے کیا تھا اس کو آپ فیصلہ نہیں کہہ سکتے اس کو آپ سلو نامہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دونوں کے درمیان سلو کروا دی ہے اور آپ نے پھپھو کے بیٹے کو پورا حق نہیں دیا آپ نے ان سے کہہ دیا بھائی تھوڑا بہت پانی پلاؤ اور باقی جانے دو لیکن جب انصاری نے احتجاج کیا ناراضگی کا اظہار کیا پھر آپ نے چاہا کہ آپ وہ فیصلہ کریں جو بنتا ہے تو پھر آپ نے کیا کہا پھر آپ نے زبیر سے کہا کہ پانی پلاؤ اور پانی کو رو کے رکھو یہاں تک کہ وہ کہاں پہنچ جائے جڑوں تک پہنچ جائے تو اس سے کیا پتا چلا کہ پانی کو تب روکنا جائز ہے جب آپ پانی کے محتاج ہوں جب آپ پانی کے کیا ہوں محتاج, محتاج, محتاج ہوں اب اگر جناب زبیر پانی کی اپنی حاجت پوری کر لینے کے بعد پھر بھی پانی کو روکے رکھیں گے لوگوں کو لینے نہیں دیں گے تو یہ وہ چیز ہے جو پچھلی حدیث میں منع ہے فقال تو زبیر نے کہا عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میرے والد زبیر نے کہا و اللہ کی قسم ان نیلابہ دل آیا نظرت فی دیکا بےشک میرا یہ میں گمان کرتا ہوں کہ یہ ایت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے زبیر کہتے ہیں کہ ہمارے کیس کے بارے میں یہ ایت نازل ہوئی ہے جو جو آگے آ رہی ہے زبیر کی یہ رائے ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کیا فلا و کا نہیں تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے وہ مومن نہیں بن سکتے حتا یو حق کی کا یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم مان لیں آپ کو جج مان لیں آپ کو فیصل مان لیں فی ما شجر بینہم ان امور میں جن امور کے بارے میں ان کے مابین اختلاف ہو جائے اس عت پہ غور کریں یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جو ہر معاملے میں جس معاملے میں اختلاف ہو جائے دوسرے کے ساتھ جو ہر ایسے معاملے میں نبی علی السلام کو جج اور فیصل نہیں مان لیتا اس سے پتا چلا کہ مسلمانوں کے درمیان جن مسائل اور احکام کے بارے میں اختلاف ہے ان مسائل اور احکام میں رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے نبی علی سلاۃ اسلام کی طرف اور یہ تو ایت ہے سور نسا کی ایت نمبر 65 ایک اور ایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم فی شعی ان فرد اللہ و رسول اگر کسی بھی معاملے میں تم اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو لے کر آؤ کس کے پاس اللہ اللہ کے رسول کے پاس تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے اختلافی معاملات کا حل کس سے لینا چاہیے قرآن و حدیث سے لینا چاہیے نبی علیہ اللہ کے عادی سے لینا چاہیے انگریزی قوانین سے نہیں فرانسیسی قوانین سے نہیں غیر مسلم لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین سے نہیں بلکہ اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے فیصلہ لینا چاہیے اور ہر معاملے میں عقیدے کا مسئلہ ہو یا احکام کا مسئلہ ہو وضو کا مسئلہ ہو یا نماز کا مسئلہ ہو روزوں کا مسئلہ ہو یا حج کا مسئلہ ہو یا عقیدے کے مسائل ہوں تمام امور میں نبی علیہ السلاۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو یہ ہے کہ فلا و بھی کا نہیں تیرے رب کی قسم عموماً نہیں ہو سکتے حتیٰ منہ کا یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم مان لیں جج مان لیں فیصل مان لیں فی معاشرم ہر اس چیز میں جس کے بارے میں ان میں کیا ہو جائے اختلاف ہو جائے وفی روایت انلی بخاری اور بخاری شرف کی ایک روایت میں ہے فطل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ سر تو کا کچہ رنگین ہو گیا سم کالا رنگین ہو گیا ان کے رنگ تبدیل ہو گیا سے ہے رنگ تبدیل ہو گیا کالا پھر آپ نے کہا اس کی تم پلاؤ کس سے کہہ رہے ہیں آپ زبیر سے حت سم پھر پانی کو روکے کے رکھو یبلغل جدرا یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے کہاں تک درخت کی جڑوں تک دیوار تک اور دیوار سے رات پھر وہی ہوگا کہ جو کھجور کے درخت کے ارد گرد مٹی کی دیوار بنی ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جائے راوی کہتے ہیں فصع رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم دن حقح البیری تو نبی علی سات وسلام نے زبیر کو اس وقت ان کا پورا پورا حق دیا پہلے نہیں دیا تھا پہلے جو آپ نے بات کہی تھی اس میں نرمی تھی اب آپ نے زبیر کو ان کا پورا حق دیا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل کا اشارہ زبیری ساتن لہو علصاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا ارے زبیری زبیر کو یا مشورہ دیا تھا زبیر کو بی ساعتن ایسی رائے کا جس میں ساعتن لہو انصاری زبیر کے لیے بھی گنجائش تھی انصاری کے لیے بھی گنجائش تھی تو آپ نے ایسی بات کہی تھی جس میں زبیر کے لیے بھی گنجائش تھی اور انصاری کے لیے بھی گنجائش تھی پہلے پہلے جو کچھ آپ نے کہا تھا جب آپ نے کہا تھا زبیر سے کہ زبیر تم پانی پلاؤ اور پھر پانی اپنے پڑوسی کی جانب جانے دو فلم آحمد الصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب انصاری نے نبی علیہ السلام کو غصہ دلایا تو استعلی زبیر حقو فی سری الحکمی تو آپ نے زبیر کو ان کا حق پورا پورا دیا فی سلی الحکمی وعد حکم میں اپنے وعد حکم میں وعد حکم آپ نے سنایا اور اس میں آپ نے پھر وہ حکم دیا جو وعد طور پہ آپ دینا چاہتے تھے یہاں <سطور> پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخری الفاظ کس کے ہیں کہ نبی علیم نے پہلے ایسا مشورہ دیا تھا زبیر کو جس میں گنجائش تھی زبیر کے لیے بھی اور انصاری کے لیے بھی لیکن جب انصاری نے غصہ دلایا تو آپ نے زبیر کو پورا پورا آک دیا وعدے حکم میں تو یہ الفاظ کس کے ہیں کچھ علما اکرام کی رائے یہ ہے کہ یہ الفاظ امام زوری کے ہیں کس کے ہیں امام زوری کے جو تابی تھے یعنی <تصحق> کہ عبداللہ بن زبیر کے نہیں ہیں اور دیگر علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ یہ آخری الفاظ اسی صحابی کے ہیں جس کے جس کے پہلے الفاظ ہیں پہلے کس کے ہیں عبداللہ بن زبیر کے تو اب بھی انہی کے الفاظ ہیں اور کہتے اصول یہی ہے کہ حدیث پوری ایک ہی ہوتی ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ حصہ اللہ کے رسول کا ہے یہ صحابی کے الفاظ ہیں یہ تابی کے ہیں ایسا آپ نہیں کہہ سکتے حدیث ایک ہی ہوتی ہے البتہ کہیں پہ دلیل مل جائے راہت آد ہے کہ یہ الفاظ اللہ کے کے ہیں اور یہ فلاں کے ہیں یہ کے ہیں تو الگ بات ہے جب دلیل نہ ملے تو پھر آپ یوں کہیں گے کہ پوری حدیث ایک طرح کی ہے تو بہرحال یہ عبداللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ بن زبیر کے الفاظ ہیں اور یہ امام زوری کے الفاظ نہیں ہیں تو یہ تھا جی نہروں کو بند کر دینا نہروں کا پانی روک لینا تو عبداللہ بن زبیر کو آپ نے پانی روکنے کی اجازت دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی زمین اگر اونچائی پہ ہے اور وہ چاہتا ہے وہاں تک پانی پہنچے پانی پہنچ نہیں پا رہا تو وہ پانی روک سکتا ہے حتیٰ کہ پانی اس کی زمین میں پہنچ جائے بعد میں وہ پانی چھوڑ دے گا پھر باقی لوگوں تک وہ پانی پہنچے گا اس کے بعد جی باب ہے باب نمبر نو کیا باب باب اتحد من مناوا قبل اشتغالی کھیتی باڑی کے ساتھ مشغول ہونے کے برے انجام سے روکنا یا اس کے بارے میں خبردار کرنا اس بارے میں یہ باب ہے جن کی یہ باب اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ کھیتی باڑی کے ساتھ مشغول ہو جائیں گے تو اس کا انجام برا ہوگا انجام کو اچھا نہیں ہوگا آئی حدیث پڑھتی ہیں حدیث نمبر کیا تیرہ سو چونتیس ون تھری تھری فور خا اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے امام ہے بخاری آن ابی امامۃ و شعی امن عالۃ الحرف فقال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يدخل بیت اللہ, ادخله اللہ ابو ماما باہری سے وایت ہے جن کے نام ہے سدئی بن ادلان وہ کہتے ہیں جب کہ انہوں نے دیکھا کنہوں نے ابو ماما باہری نے دیکھا کیا دیکھا انہوں نے سکا تن کا پھل کس کا پھل حل کا پھل یہ حل کا پھل کیا ہوتا ہے یعنی کہ وہ چیز جس کے ساتھ زمین میں ہل چلاتے ہیں تاکہ زمین جو ہے اس میں کیا جائے زمین اس کی مٹی جو ہے وہ وہ سیٹ ہو جائے اور اس میں تاکہ بیج ڈالا جا سکے نئی فصل اگائی جا سکے وہاں پہ تو یہ جو ہے یہ حل کا پھل دیکھا ان کے حال میں وہ پھل لگا ہوا تھا لوہا لگا ہوا تھا ان کے تو وہ لوہا دیکھا انہوں نے اب وہ ماما بابی نے کہا کب کہا جب کہ وہ حالیہ بنا لیں جب کہ انہوں نے حل کا پھل دیکھا وشی من عالت الہرتی اور کھیتی باڑی کے کچھ آلات دیکھے فقالت تو فرمانے لگے کون ممبحلی. ابو محملی کہنے لگے سمیعت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول میں نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے لاید خلحا بے تقعمن اللہ ادخل اللہ یہ چیز کسی بھی قوم کے گھر میں داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس گھر میں ذلت کو داخل کر دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے جی کہ کیا کھیتی باڑی ممنوع ہے پھر اس کا مطلب ہے کھیتی باڑی مضموم ہے اس کا مطلب ہے بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کھیتی باڑی تب منع ہے جب وہ آپ کو روک دے مشغول کر دے کس سے فرائض اور واجبات سے جب کھیتی باڑی میں آپ اتنے مصروف ہو جائیں کہ فرد نمازیں بھی آپ ادا نہ کریں کھیتی باڑی میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ فرد روزے رکھنے کے لیے بھی آپ تیار نہ ہوں تو پھر جو ہے ایسی قوم جو ہے اس کے اوپر کیا ذلت رسوائی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے اور ایسی قوم ضلیل و رسوا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مناسب حد تک کھیتی باڑی آپ کریں جیسے آپ مناسب حد تک تجارت کریں گے باقی سارے کام کریں گے اس وقت تک کاروبار میں آگے نکلنا آپ کے لیے جائز ہوگا جب تک کہ اس کاروبار کی وجہ سے فرائض اور واجبات نہ چھوٹیں جب چھوٹنے شروع ہو جائیں تو پھر یہ حدیث آپ کے سامنے ہے اور اس بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ابو دو شریف کی حدیث ہے تین ہزار چار سو باسٹھ تھری فور سکس ٹو عبد اللہ ابن عمر روید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علی سعت اسلام سے کیا فرما رہے تھے ادا تباہ یا تم بلعینہ واخط تم ادناب البقر وغی تم بزر وطرک کہ جب تم اینا والی بیع کرنے لگو گے کون سی بہ اینا بیع جو ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے اس میں بھی سود ہوتا ہے لیکن سود کو جیز کیا گیا ہوتا ہے کسی چیز کو بیچ میں ڈال کے آ میں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہوں گا کیونکہ ہمارا بنیادی موضوع یہ نہیں ہے آج تو جب تم بے اینا کرنے لگو گے و تم ادناب البقر اور گائیوں کی دمیں پکڑ لو گے ورضی تم بزر اور کھیتی باڑی پہ کیا ہو جاؤ گے مطمئن ہو جاؤ گے رادی ہو جاؤ گے وطرخ تم جہاد اور جہاد تر کر دو گے تو صلت اللہ علیکم دلہن تو اللہ تعالی تم پہ ایسی ذلت مسنت کرے گا لاحو جسے اللہ واپس نہیں لے گا حتیٰ الادینکم یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ اس سے بھی پتا چلا کیا کہ کھیتی باڑی میں اتنا مصروف ہو جانا کہ جہاد چھوٹ جائے دیگر واجبات و فرض چھوٹ جائیں وہ جو ہے وہ مضموم ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے چلے تو اب کیا جی ابو ماما بالی سے ہے جب کہ انہوں نے کہا ابو ماما بالی نے کہا کب جب انہوں نے ہلکا پھل دیکھا وسیع من اعلیٰ تلحر اور کچھ کھیتی کے آلات دیکھے تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا نبی علیہ صنع سے فرما رہے تھے لایت خلو حدا یہ چیز داخل نہیں ہوتی یہ کیا یہ کھیتی باڑی اور ان کے آلات وغیرہ یہ چیز داخل نہیں ہوتی کسی قوم کے گھر میں اللہ خل اللّہ دلّہ مگر اللہ تعالیٰ اس گھر میں کیا داخل کر دیتے ہیں ذلت اور رسوائی داخل کر دیتے ہیں اب ہے باب نمبر دس باب اتنا القلبی للحرثی تھی کھیتی باڑی کے لیے کتا پالنا کتا رکھنا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتا پالنا کتا رکھنا یہ جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ کتا کس لیے ہو کھیتی باڑی کے لیے ہو یا جانوروں کے لیے حفاظت کے لیے ہو یا شکار کے لیے ہو تو حدیث نمبر تین سو پینتیس ون تھری تھری فائیو اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال رویت ہے جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من امسک کلبا جو کوئی کتہ روک لے یعنی کہ رکھ لے جو کوئی کوئی کتہ رکھ لے فَإِنَّهُ يَنْقُسُ قُلَّ يَوْمِ مِنْ عَمَلِهِ قِیرَات تو بے شک روزانہ اس کے اعمال میں سے ایک قرات کم ہو جائیں گے اس کے اعمال میں سے ایک رات کم ہو جائیں گے اور ایک روایت میں آتا ہے بلکہ وہ آگے آنے والی ہے دو قرات اس کے بعد والی روایت میں کیا آتا ہے دو قرات پہلی روایت میں ایک قرات دوسری روایت میں ہے دو کرن سی روایت صحیح ہے علمائی کے نام کہتے ہیں کہ دونوں صحیح ہی ہیں اگر کتا بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے لوگوں کو تنگ کرنے والا ہے وہ کتا آپ رکھیں گے تو آپ کے ثواب میں کمی کتنے کرات ہوگی دو کرات اور اگر آپ وہ کتا رکھتے ہیں جو لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا لوگوں کو تنگ نہیں کرتا لوگوں کو پریشان نہیں کرتا تو پھر آپ کے اعمال میں سے روزانہ کی بنیاد پہ کتنی کمی ہوگی ایک رات نیکیاں کم ہو جائیں گی میں یہ خیال کرتا ہوں واللہ تعالی عالم کہ شاید یہی ایک عمل ہے کیا کتے پالنا کتے رکھنا بغیر اس کے کہ آپ کتا رکھیں کھیتی باڑی کے لیے یا جانوروں کے لیے یا شکار کے لیے تو یہ کتا رکھنا ہی ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں عادیش میں آیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ نیکیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو فرمایا من ام کل بن جو کتا روک لے رکھ لے فین تو بے شک یون کم ہوتی کم ہو جاتا ہے کل یو روزانہ من آملی اس کے امال میں سے کیا کم ہو جاتا ہے قیر ایک کراتن الا عقل بہار تین سوائے کھیتی کے کتے کے او یتن یا جانور کے کتے کے یعنی کہ جو کتا آپ نے رکھا ہے مال مویشی کی حفاظت کے لیے یا جو کتا آپ نے رکھا ہے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے وہ اگر آپ رکھیں گے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے اس کی اجازت ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اس ادیث سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا وہ کیا کہ کھیتی باڑی کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے جائز ہے اسی لیے تو شریعت کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی بھی اجازت دے رہی ہے تو اس سے پتا چلا کہ کھیتی باڑی کیا ہے جائز ہے اس میں کوئی نہیں ہے اور جن روایات میں ایسی باتیں آئی ہیں جن سے لگتا ہے کہ شاید کھیتی باڑی میں بہت آگے نکل جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے مضموم ہے تو اس سے مراد وہ کھیتی باڑی ہے جو فرائض سے روک دے واجبات سے روک دے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہوں ان, کی، ان کو آپ کی ضرورت ہو اور آپ کہیں نہیں nah, جی میں تو زمین میں جا رہا ہوں میں کھیتی باڑی کے لیے جا رہا ہوں میں ہل چلانے کے لیے جا رہا ہوں تو فرائض اور واجبات ترک ہوتے ہوں تو پھر یہ مسئلہ ہے ورنہ کھیتی باڑی کو مسئلہ نہیں, نہیں, نہیں ہے اس کے بعد ادیس نمبر تیرہ ون تھری تھری سکس اس عدیز کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا امام بخاری کا <واستمائے> اور امام مسلم کا آن عبداللہ اللہ ابن عمر قال سمیعت النبی یا صلی اللہ علیہ وسلم یقول روایت ہے جناب عبداللہ ابن عمر سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کس سے نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول کیا فرما رہے تھے من کل بند الا کلبن غالی السّن او اوکل بہ معشیت فعن قسوم کہ جو کتا رکھے منت نا کلباً جو کوئی کتا رکھے پالے کوئی کتا رکھے اللہ کلبن غالین سوائے اس کتے کے جو کس کے لیے ہو شکار کے لیے ہو شکار پہ جھپٹنے کے لیے ہو او بہ معاشیت یا جو کتا کس کے لیے ہو جانوروں کے لیے ہو تو فن نہ تو بے اس کی ادر میں سے کم ہوں گے کل روزانہ کتنے قلعہ دو قلع پچھلی رویت میں آیا تھا ایک کلات اس رویت میں کتنا آ دو کلات اور میں بتا چکا ہوں کہ علماء کے نام کہتے ہیں کہ دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے مثال کے طور پہ اگر کتا ایسا ہے جو لوگوں کو تنگ کرنے والا تکلیف دینے والا ہے تو وہ کتا رکھیں گے تو آپ کے ثواب میں سے روزانہ کمی ہوگی کتنی دو قلع اور اگر آپ وہ کتا رکھتے ہیں جو لوگوں کو تنگ نہیں کرتا تکلیف نہیں دیتا پریشان نہیں کرتا تو وہ کتا رکھنے پہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی ایک رات نیکیاں کم ہو، ہوں گی اس کے بعد باب نمبر کون سا ہے باب گیارہ باب احیاء المواد بنجر زمین کو آباد کرنا بنجر زمین کو زندہ کرنا مردہ زمین کو زندہ کرنا اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر گیارہ سو سینتیس ون تھری تھری سیون اس حدیث کو رویت کرنے والے کون ہیں امام بخاری, بخاری. بخاری. ان عائشت رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں کس سے نبی علی وسلم سے قالا کہ آپ نے فرمایا من اعمر ہمارا ارتن لئی جو آباد کرے کوئی ایسی زمین جو کسی کی نہ ہو جی فاؤ کو تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے تو پرانے زمانوں میں بندر زمینیں پڑی ہوتی تھیں بےآباد زمینیں پڑی ہوتی تھیں تو آپ اس زمانے کے مطابق فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی زمین کو آباد کرے جو کسی کی نہیں ہے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے آباد کر لینے کے بعد وہی وہ اس کا مالک ہے تو آج کل کا کیا حکم ہوگا آج کل آپ کے پورے ملک میں جس میں آپ رہتے ہیں زمین جو ہوگی یا تو کسی نہ کسی انسان کی ہوگی یا حکومت کی ہوگی تو پھر حکومت سے پوچھے بغیر آپ اس کو بات کر کے اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے حدیث میں کیا آیا پھر سن لیں کہ آ من اردن لئی سترہ دن جو کوئی ایسی زمین کو آباد کرے جو کسی کی نہ ہو فاؤ حق کو تو وہ اس کا کیا ہے زیادہ حقدار ہے قال عروا عروا کہتے ہیں عروا کون ہے عروا بن زبیر عروا بن زبیر ٹھیک ہے یہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں جن کا آج ہو چکا ہے لیکن یہ صحابی نہیں بن سکے یہ صحابی نہیں بن سکے تو یہ عروہ کہتے ہیں قضا ہی عمر رضی اللہ عنہ فی ہی اسی کے مطابق حکم دیا تھا جناب عمر نے اپنی خلافت میں اپنی خلافت کے ایام میں انہوں نے کہا تھا کہ جو کوئی ایسی زمین آباد کر لے جو کسی کی نہ ہو تو وہ اس کا دوسروں کے مقابلے میں کیا زیادہ حقدار ہے تو یہ ہے جی بندر زمینوں کو آباد کرنے کے بارے میں جب وہ کسی کی ملکیت نہ ہو اور جب آپ آباد کر لیں قبضہ نہیں آباد کر لیں باغ لگا دیں کھیتی باڑی کوئی وہاں پہ لگا دیں تو پھر آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں اس کے بعد الکتاب الراب ہماری کون سی کتاب ہے چوتھی کتاب یہ کس کے بارے میں ہے الہباط ولقطا یہ کتاب ہے ہبا کے بارے میں جو چیز آپ کسی کو حدیہ کے طور پہ دیتے ہیں تحفہ کے طور پہ دیتے ہیں تو یہ ہی ان چیزوں کے بارے میں باب ہے ولقات اور گری پڑی چیز کے بارے میں اس کا کیا کیا جائے اور اس کے کیا احکام ہیں تو so, چوتھی کتاب کیا ہے الہباط ہبا کے معاملے میں ولقات اور گری پڑی چیز کے بارے میں باب نمبر ایک باب الکلیلیہ ولحبا معمولی سا تحفہ اور معمولی سا کیا ہبا یعنی کہ اگر آپ کو معمولی سا دیا دیا جائے دیل. یا معمولی سا آپ کو کوئی چیز آپ کو حبا کی جائے تو کیا آپ لیں گے یا لینے سے انکار کر دیں گے اس بارے میں یہ باب ہے تو اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ ایسا تحفہ لے لیں قبول کر لیں اللہ یہ کہ کوئی اس کے مفاسد ہوں یا اس قسم کی کوئی چیز ہو مثال کے طور پہ کئی دفعہ مثال دیتا ہوں میں کہ وہ آدمی جس سے کردہ لیا گیا ہے اس کو اگر مقروض تحفے دیتا ہے پہلے نہیں دیا کرتا تھا تو اب یہ تحفے کیا ہیں یہ سود کا یہ سود ہو سکتے ہیں تو یہ لینے سے ان کے بچنا چاہیے تو عز ابو الرحرا سے رویت ہے اور وید کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا لین اگر مجھے دعوت دی جائے کسی دستی کی دستی کس کو کہتے ہیں یعنی کہ جو بازو ہوتا ہے یہ جو گوشت ہے اس کی بات ہو رہی ہے. لو دعیتو تو درائن اگر مجھے کسی دستی کی دعوت دی جائے او قرآن یا پائے کی دعوت دی جائے عجب تو میں کیا کروں گا یقیناً میں قبول کر لوں گا ولو لو او دیا درائن او قرآن لقبل تو اور اگر مجھے حدیہ میں دیا جائے کیا کوئی کوئی دستی او قرآن یا پائے لقبل تو تو میں قبول کر لوں گا یعنی اگر مجھے لوگ دعوت دیں کہ ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے کس چیز کی پائے کی تو میں قبول کروں گا اور اگر پائے مجھے بھیج دیے جائیں تو میں وہ بھی قبول کروں گا تو یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ میں معمولی سے معمولی ہدیے کو حقیر نہیں جانوں گا یہ مطلب ہے آپ کے بتانے کا جی میں معمولی سے معمولی حدیے کو بھی حقیر جی نہیں, نہیں جانوں گا میں اسے قبول کروں گا اور یہ باتیں کہہ کر آپ نے مجھے اور آپ کو پیغام دے دیا کہ ہم بھی حدیہ مصرت نہ کیا کریں حدیۃتاً کو چیز ملے تو اسے لے لیا کریں اس کے بعد باب نمبر دو باب المکاف فی الحبا ہبہ میں کیا دینا بدلہ دینا یعنی کہ جب آپ کو کوئی چیز ہبا کے طور پہ ملی ہے تو آپ بھی اس کا بدلہ دیں جس نے آپ کو تحفہ دیا آپ اس کو تحفہ دیں اس بارے میں حدیث ہے تیرہ سو انتالیس ون تھری تھری نائن خاں اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام امام بخاری رضی اللہ الہ قالت خان رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبل الحدیہ و یوسیب ام امل عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علی صنع حدیہ قبول کر لیتے تھے وہ یوسیب علیہ اور اس پہ کیا دیتے تھے اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے اس کا بدلہ دیا کرتے تھے جب آپ کو توحفہ ملتا جو آپ کو توحفہ دیتا اس کو بدلے میں آپ کو نہ کو کوئی توحفہ دینے کی کوشش کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدیہ دینا ددیا لینا ہدیہ قبول کرنا یہ سب عمدہ باتیں ہی ہیں اور اس کے بعد کیا ہے باب نمبر تین باب کیا ہے کون سا دیا ہے جسے رد نہیں کیا جائے گا اور کون سا دیا جسے رد کیا جا سکتا ہے واپس کیا جا سکتا ہے لینے سے انکار کیا جا سکتا ہے پہلا باب کیا تھا یہاں پہ معمولی سا معمولی ہدیہ دینا یا لینا اور دوسرا باب کیا تھا کہ جو حدیا آپ کو ملا ہے اس پہ کیا دینا اس کا بدلہ دینا جو آپ کو حدیہ دے آپ بھی اس کو دیا دیں اور اب کیا ہے باب نمبر تین کہ کون سا دیا جو ہے وہ لیا جا سکتا واپس کیا جا سکتا ہے اور کون سا واپس نہیں کیا جائے گا حدیث نمبر تیرہ سو چالیس ون تھری فور زیرو خا اس حدیث کو روعت کرنے والی امام کون ہے امام بخاری ان رضی اللہ القان لدیب واضحامہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علیہ ردیب انس بن مالک کہتے ہیں ان بن مالک سے روایت ہے کہ بے شک وہ خوشبو کو رد نہیں کرتے واپس نہیں کرتے مسترد نہیں کرتے اگر خوشبو تحفہ کے طور پہ دی جائے تو وہ لے لیتے ہیں وصول کرتے ہیں واضح اور انہوں نے کہا کنہوں نے انس بن مالک نے کہا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خان علیہب کہ بے شک نبی علیہ السلاۃ والسلام خوشبو کو رد نہیں کرتے تھے خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے بلکہ قبول کر لیا کرتے تھے تو اس سے پتہ چلا کہ خوشبو کا تحفہ دینا اچھی بات ہے اور جس کو تحفہ دیا جائے وہ رد نہ کرے بلکہ لے لے اور ایسے تحائف کے بارے میں یہ بھی آیا کہ اگر ممکن ہو تو آپ بھی بدلے میں تحفہ دیں ہدیہ دیں تاکہ یہ محبتیں بڑھیں غلط فہمیاں ختم ہوں قدورتیں ختم ہوں مغز و عداوت دلوں سے نکلے اور پیار و محبت قائم ہو جائے اور اگر وہ آدمی جس کو آپ ہدیہ دے رہے ہیں وہ یعنی کہ اچھی راستے پہ نہیں ہے بدت کے راستے پہ ہے یا کفر کے راستے پہ ہے تو آپ کے ہدیہ سے متصر ہو کر آپ کے قریب ہو سکتا ہے اور آپ کی باتیں سننے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کا عقیدہ قبول کر لے اور راہ اسلام پہ آ جائے سرات مستقیم پہ آ جائے تو ہدیہ اور ہدایہ کا بڑا بہت بڑا کردار ہے محبت کو عام کرنے میں دین اسلام کو عام کرنے میں اور دین حق کی دعوت لوگوں میں پھیلانے میں اور اس کی نشر اشاعت میں تو ایسے امور کو اختیار کرنا چاہیے وہ لوگ جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے محبت نہیں کرتے میں ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے تو آپ ان کو کوئی ہدیہ دے کر دیکھیں تو اس سے کیا ہوگا یہ بگز و دعوت کی جگہ کیا لے لے گی محبت, محبت لے لے گی تو آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں اللہ رب العزت یہ احادیث پیار و محبت سے پڑھنے کی توفیق دے انہیں سمنے کی توفیق دے ان پی عمل پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے وا خدا عانا الحمد رب العالمین